اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ عبنِنوجی مص الرحیم السلام علیکم و رحمۃ القاتہ سامعن گرامی ہمارے سلسلہ <سلام> دار کتاب دعوت شریف میں سے اوراد فتھیہ شرح اسماع الفسنہ میں سے <سلام> جو ہے درست نمبر تین سو اکاسی ابلگ سات سو انتالیس ہے سات سو انتالیس دعوت شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور تین سو اکاسی جو ہے اوراد فتح کے دروس کی تعداد ہے اور اس درس میں ہم انشاءاللہ جو ہے اس مقدس یا حکم جولہ جلا کے فیوز و برکات ہیں اس کے توضیحات اور قرآن باغ میں اس قسم کے بارے میں جو آیات میں سے چھ آپ لوگوں کو توجہ کے لیے پیش کیا اور اسم کے توضیحات بھی آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں ابھی جو ہے اس اس میں مقدس الحکم کے آخری درس سے اس مقدس کے سلطنے میں فرماتے ہیں اس, اس مقدس کے جو فیوز و برکات ہے ہاں جی اس کو جو مختلف انداز میں یا صورتوں میں پڑھنے کے سے انسان کو کیا فوائد معنوی مل سکتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تو الحکم جل جلالو کے فیوز و برقات نمبر ایک یہ ہے فرماتے ہیں یا حکم حکم بیمان الحاکم یعنی فیصلہ کرنے والا یہ سم جو ہے آسمائے رب الزد میں یہ سم جلالی ہے یعنی یہ سم جلالی جمالی کے مقابلے جلالی اللہ تعالیٰ کے جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے اس میں اس کے عدد جو ہے انہتر ہے سکسٹی نائن ہے ہاں جی ان عادت کو ذکر کرنے کا مقصد ہوتے ہیں اس عدد کو مخصوص عدت میں پڑھیں گے تو اس قسم کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے اس وجہ سے اور اسم کا جو ہے دوسرا جو فائدہ ہے اسم کا دس کا فائدہ یہ ہے جو کوئی اس اسم میں مقدس الحکم جل جلال کو چمعہ کی ہاں آدھی رات کو اٹھ کر اس قدر پڑھے کہ سانس رک جائے یعنی yani اس قدر پڑھے ہم مسلسل پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پھر آپ یوں سمجھو تھک جائے ہاں اور آگے پڑھ نہ پائے تھک کر جو ہے سانس رک جائے ورت نے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کے باطن کو معدن اسرار بنا دے گا اللہ تعالیٰ کے اپنے اسرار کا خزانہ بنا دے گا یہ جو ہے فیض شرح اوراد فتح خارسنت وال جماعت عالم الدین نے آسما شاہ اوراد فتح کی شرح لکھا آسمان خوشنا کی تو انہوں نے اس کے جو ہے صفحہ نمبر ایک سو چھ پہ یہ لکھائی ہے کے یہ فیضات ہیں اور نمبر تین اسم کے فیض نمبر تین الحکم العدل یہ دونوں کو ساتھ پڑھیں یعنی یا حکم یا عادل یوں کر کے پڑھیں یا کے ساتھ مجھے جو کوئی ان دونوں آسما کو ایک ساتھ یعنی یا حکم یا عدل کہ کر ایک ساتھ رات کی تاریخی میں کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے الطاف سے خاص کر دیتا ہے اپنے خاص خواہشات سے اس کو خاص کر دیتا ہے اور اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کا خزانہ بنا دے گا ہاں جی البتہ جو ہے ان اسما کے یہ جو فوجات ہیں صرف اس سسلم کو پڑھنے سے نہیں باقی فرائض بھی پورا کرتا ہو بند خدا اللہ تعالیٰ کی محرمات سے بچتا ہو فرائض پر واجبات پر سختی سے عمل کرتا ہو ہاں جی اور حقوق اللہ جو ہے حقوق الخاط حقوق الحباس بندوں کے حقوق نہیں مارتا ہو بندوں کو ظلم ستم نہیں کرتا ہو ان کو مال ناجائز نہیں کھاتا ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رہنے کے بعد پھر اسماق و پڑھیں تو یہ مطلوبہ فیض ہمیں مل سکتی ہے یعنی ایک آدمی زندگی پورا جو ہے وہ ہاں جی نہ فرض کی پابندی نہ محرمات شناخت پھر یہ اس میں پڑیں گے تو آپ کو یہ فوجات نہیں ملے گا مسلمہ نہیں ملے گا یہ فضات ایک اسرار علیہ حسرار علیہ اللہ تعالیٰ ہر نااہل کو عطا نہیں کرتا ہے ہاں جی اسی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے سختی سے پابندی کرتے ہیں فرائض پر سختی سے عمل کرتے ہیں واجبات پر سختی سے عمل کرتے ہیں محرمات سے بچتے ہیں اور اس کو صحیح الاقیدہ بھی ہو ہنی اللہ جی تو اعتقاد ہونے کا حکم دے ان پر اعتقاد بھی رکھتا ہو پھر یہ آسماں جو ہے وہ پڑے جیسے انہوں نے کہا کہ ان دونوں اسما کو ایک ساتھ رات کی تاریخی میں کثرت سے پڑتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے الطاف سے خاص کر دیتا ہے اللہ اس کو اپنے خات فات سے نوازتا ہے اور اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کا خزانہ بنا دے گا تو اسرار علائی کا خزانہ بننا کوئی مذاق نہیں یعنی جب تک آپ جو ہے دوسرا آپ کے دوسرے اعمال صحیح نہ ہو تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسی امانتیں ہمیں نہیں دیتا ہے۔ یہ فیض جو ہے کتاب مصباح کا فامی ہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسباء الصح کے شرح ہے ہاں ایک حصہ اس میں دونوں کی کتاب ہے ہاں جی اس میں یہ شرب قدیم کتابوں میں سے اس کے صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پہ ہے ہاں جی چار سو اٹھہتر پہ یہ تو جہات عربی کتاب عربی میں میں نے بندہ کے وہاں سے تارجمہ کی, کی اور اس اسم مقدس کے جو ہے فویزات نمبر پانچ متین جو کوئی اس اسم کو شب جمعہ میں یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات میں اور جو ہے بے موجب قول بعد دوسرے بات علماء کے قول کے مطابق آدھی رات کو پہلے میں کیا تھا شب جمع تو پوری رات شروع اور آدھی رات سے پہلے بعد دونوں کی گنجائش ہے بعد میں کہا آدھی رات بارہ के کے بعد اٹھ کر ہاں جی اتنا پڑھے کہ سانس رک جائے جیسے پہلے بایا تھا ہاں جی اتنا پڑھے تھے کہ تھک کر آپ کے سانس رک جائے تو حقیقت حق تالا جو ہے ہاں جی اس کے باطن کو مادن اسرار کرے گا تو یہ تعاون بھائی پہلے والے کہ م... سے قریب قریب معنی رکھتے ہیں اس میں بھی ہاں جی اور یہ اس کے بعد حلوماتی سسلم کا جو نقش ہے نقش مبارک بنائے ہوئے حلومات کے نقش کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھیں تو حاکم وقت کا حاکم اگر آپ کو کوئی سرکار ہو تو مہربان ہو جائے گا تو اس قسم کا نقش اور یہ خصوصیت نمبر پانچ جو ہے یہ کتاب حرض سلیمانی کی صفحہ نمبر ایک سو پر ہے اس کی نقش بھی میں آپ لوگ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک جی اور نمبر سات فیض نمبر سات فرماتے ہیں جو شخص اس اسم اعظم کو ہنس اس عظیم اسم کو آدھی رات سے لے کر صبح طلوع حجر ہوں تک ہنسو ہونے تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو اپنے اسرار کا محل بنا دے گا تو طالباً ان تینوں دعوے میں اسی نقطے کو خاص فوکس کیا ہے جو لوگ اس میں مقدس کو ہاں جی رات کو یا آدھی رات کو صبح ہونے تک مسلسل پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو اپنے اسرار کا جگہ بنا دے گا یعنی کہ اپنے اسرار کا محل بنا دے گا اور اس کے صفائے قلبی اس کے دل کو صفا باشا اور طہارت بات میں اضافہ کرے گا ہاں جی اضافہ کرے گا یہ یہ دو ہاں جی یہ سب خصوصیت اس میں آیا ہے اور آٹھواں جو فرماتے ہیں اور جو کوئی ایسے مدد وہ کثرت سے ویر کرتے رہیں کثرت سے تعداد نہیں تو اس کے کلام میں تاثیر آئے گا ہاں جی اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا اس کے کلام میں تاثیر آئے گا لوگ اس کی باتیں سنیں گے ہاں نصیحتیں سنیں گے اور لوگوں کو پائیں گے تو یہ تمام جو فضات ہیں نا سب میں کا اپنے آسرار کا اللہ محل بنا دے گا باتوں میں تاثر آئے گا یہ سب جو ہے اسی وقت ہے کہ بھائی جندہ بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض پر سختی سے عمل کریں واجبات پر سختی سے عمل کریں محرمات سے سختی سے بچیں یہ توا کی بنیاد ہے ہاں جی اور عقیدہ بھی اپنا نا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حکم دیں سب کو دل جان سے مان لیں ہاں جی اس کے بعد جو ہے یہ عملیات کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کم و ان فیضات سے نوازے گا یہ جو کتاب ہے عربی میں ہے اصم الحسن کے اس میں اللہ کے قرآن صورتوں کی اصم الحسنہ کی اور بہت سی دعائیں اس کے اندر ہیں اس کتاب کا نام اکثیر العواد ہے عربی میں ہے وہاں سے بند نے تجمہ کیا ہے اس کے سوا نمبر تین سو ستارہ پہ یہ فیض نمبر سات اور آٹھ اور اس میں ہے اور یہ مجموعی تو پر بندہ کے بعد میرے پاس جو کتابیں مؤثر تھیں ان سے مجھے یہ آٹھ مقدم ملا ہے اور پاس تو اس اسم مقدس کے یہ چند فوضات یقیناً جو ہے اس حسم کے فوضات کے باہر لا ساحل ہے ایک قطرہ بھی نہیں ہے ہاں جی یہ جو چند مجھے چند کتاب ان سے مجھے ملا ہے اور میں نے یہاں آپ لوگوں اس کو بیان کیا ہوں شیئر کیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی تو انہیں تمام ازمال حسنیہ ان کے فوضات جو ہے ایک سمندر ہے باہر لاسائل ہے اللہ تعالیٰ کے اضمال حوصنہ کے فوضات بولتے اس میں اطلاق رکھتا ہے لیکن نہ ختم ہونے والا اس کے فائضات ہیں برکات ہیں ہاں جی لیکن جو ہے اجما نے جی نے ہمیں جو بتایا وہ ہماری عقل شعور جتنا برداشت کر سکتے ہیں وہ بیان کیا ہے ہاں جی یعنی مختصر تو اس سے مقدس چند فوجات یقیناً سسم کے فیضات کے بحرا ساحل سے قطرہ بھی نہیں ہے اور آسماء حسنار کے فوج و برکات حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے چونکہ اس کے تمام صفات میں اطلاق ہے ہاں جی اور, اور بندوں کے جو ہے علم سے علم سے اور جو ہے اطلاق ہے اور بندوں کے علوم جو ہے محدود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات میں اطلاق ہے اس کا کوئی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے ہاں جی ایک باہر لا ساحل ہے اور بندوں کے علوم جو ہے محدود ہے ہاں جی محدود لامحدود کا کیسے احاطہ کرے گا یعنی بندوں کے علوم محدود عقل محدود ذہن محدود اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کے معنی ان کے فضات برکات جو ہے ایک باہر لا ساحل ہے تو پھر ایک محدود ذہن اس باہر اللہ ساحل کا کیسے احاطہ کرے گا ٹھیک جی لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم اسی سے ایسے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان اسما الحسن کے سمے اللہ تعالیٰ کے صحیح معرفت کی تحفے دیتے ہیں آصل چیز میں میرا مقصد یہ ان آسما کو شیئر کرنے کا ان کے حوضات کو جاننے کا ان کی توضیحات کا کہ ہم ان اسماع الحسن کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں میں صحیح معرفت پیدا ہو جائیں تب صحیح معرفات ہوگا تو نظر میں اللہ کی صحیح بندگی ہوتی ہے اللہ کے حضر میں پھر ان عبادتوں میں خضو خوش و ان کے ساری آئے گا تو عبادتیں انشاءاللہ قبول ہوگا اور ہم دنیا ہر دونوں میں سادر ہوں گے انشاءاللہ